اسلام کا نظریہ یہ ہے نات بچوں کے لیے اسلائی کہانیاں اور بہت کچھ کرونا کریواسی ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام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 نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة بالإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل کرم سے سب سے پہلے قرآن کریم کی آخری پانچ پاروں کے درس کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے بعد سورت الفاتحہ اور پھر سورت البقرہ جو تقریباً اڑائی پارے پر مشتمل ہے اس کا درس ہوا اور آج محض اللہ پاک کے فضل کرم سے ہم سور عالِ عمران کا آغاز کر رہے ہیں یہ مدنی صورت ہے دو سو آیات اور بیس رکوع ہیں اس میں یہ جو دونوں صورتیں ہیں صورت البقرہ اور سورہ آل عمران ان کے درمیان آپس میں بڑی گہری مناسبت اور ربط پایا جاتا ہے دونوں صورتوں کا آغاز حروف مق میں سے لام میم سے ہوا پھر سورت البقرہ کے آغاز میں مؤمنین اور غیر مؤمنین کا ذکر تھا اسی طریقے سے علے عمران میں زائرین اور راسخون کا ذکر ہے ابھی آپ سن لیں گے وہ لوگ جن کے دل میں کجی ہے اور وہ لوگ جو علم کے اعتبار سے مضبوط ہیں قرآن کے بارے میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں تو صورت البقرہ کے شروع میں بھی دو قسم کے لوگوں کا ذکر تھا کچھ ایمان رکھتے ہیں کچھ ایمان نہیں رکھتے سورہ عال عمران کے آغاز میں بھی دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے کچھ ایسے ہیں جن کے دل میں کجی ہے وہ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن فتنے کی تلاش میں گمراہی کی تلاش میں اور بعض ایسے ہیں جو علم کے اعتبار سے مضبوط ہیں ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر ہیں اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں بھی اہل کتاب کا ذکر تھا اور عال عمران میں بھی اہل کتاب کا ذکر ہے البتہ سورہ بقرہ میں اہل کتاب میں سے زیادہ تفصیل سے ذکر یہود کا تھا اور نصارہ کا ذکر اجمالی طور پر جبکہ کہ عمران میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر نصارہ کا ہے نسیحیوں کا یعنی عیسائیوں کا پھر یہ بھی دیکھیں کہ سورہ بقرہ کا اختتام جیسا کہ آپ نے سنا مختلف دعاؤں پر ہوا ربنا لا آخنا ان نسینا او انا ربنا بلا تحمل علینا فرن کا ما حمل تح الین قبلینہ الآخری اسی طریقے سے سورہ آل عمران کا اختتام بھی مختلف دعاؤں پر ہوا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد ممال من انصار حدیث میں دونوں کا نام بھی ایک ہی رکھا گیا ہے اس سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں صورتوں میں بڑی مناسبت ہے اللہ کے نبی نے ان دونوں صورتوں کو جو نام دیا وہ ہے زہرا وین کا نام زہرا وین یعنی دو روشن چیزیں اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ اپنے پڑھنے والے کو ہدایت کی روشنی دیتی ہیں ہدایت کا سامان دیتی ہیں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرال قرآن یوم العیامہ شفیابی اقرا ظہر البقرا مصورت علی عمران تو ان یوم القیامہ انا غمام تحاد جانیما اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن پڑھو اس لیے کہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے اپنے تدبر کرنے والوں کے لیے اپنے پڑھانے والوں کے لیے اپنے حفظ کرنے والوں کے لیے اپنے عمل کرنے والوں کے لیے اپنے پھیلانے والوں کے لیے سفارش کرے گا اور فرمایا کہ تم دو روشن صورتوں کو زہراوین کو یعنی بقرہ اور آل عمران کو بھی پڑھا کرو اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن آئیں گی اس انداز میں جیسا کہ بادل ہوتا ہے سایہ کرتے ہوئے بالخصوص ان کا سایہ اپنے پڑھنے والوں پر ہوگا اپنے اوپر عمل کرنے والوں پر ان کا سایہ ہوگا تو ہا جانی ان اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ کے حضور مقدمہ لڑیں گی محاجہ کریں گی بحث کریں گی مقصد یہ کہ اللہ کے سامنے عرض کریں گی کہ اے اللہ یہ ہمیں پڑا کرتا تھا تو اس کی مغفرت فرما دے اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حیث تو نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ سے رویت ہے سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یو کا یوم القیامت بال قرآن و اہل ہی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا قیامت کے دن قرآن کو لایا جائے گا اور قرآن والوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے تھے اور اسی طریقے سے جو سورت البقرا اور سور آل عمران پر عمل کرتے تھے ان کو لایا جائے گا اور ان کی مغفرت کی جائے گی تو بہرحال مختلف احادیث سے ان دونوں صورتوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے سورہ سور عمران کی ابتدائی اسی سے زائد آیات یہ نجران کے عیسائیوں کے وفد کے بارے میں نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے ساٹھ عیسائیوں پر مشتمل ایک فرد آیا ایک وفد آیا جس میں چودہ ان کے معززین ان کے بڑے ان کے لیڈر اور ان کے مذہبی رہنما تھے انہوں نے آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث شروع کی لیکن وہ خود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی ایک بات پر متفق نہیں تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ عیسی علیہ السلام خدا تھے یہ انہوں لوہی علمو لیے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے دوسرے نے کہا کہ وہ ابن اللہ تھے اللہ کے بیٹے اس لیے کہ ان کا دنیا میں تو کوئی باپ نظر نہیں آتا اور کسی نے کہا وہ سالسو سلاسا تھی تین میں سے تیسرے کہ خدائی تین خداؤں سے مرکب ہے تین ستونوں پر خدائی قائم ہے اور ان میں سے ایک عیسیٰ ہے اور دوسرے خدا اور تیسرے روح القدس ان تینوں سے مل کر خدائی مکمل ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا الس تمتا کیا تم یہ نہیں جانتے کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ جیسا ہوتا ہے ظاہر اگر باپ جن ہوگا تو بیٹا بھی جن اور باپ انسان ہے تو بیٹا بھی انسان جو صفات باپ کے اندر ہوتی ہیں وہ بیٹے کے اندر بھی ہوتی ہیں تو ہونے یہ چاہیے کہ جو صفات تمہارے کہنے کے مطابق باپ میں ہیں یعنی خدا میں تو وہ صفات خدا کے بیٹے یعنی عیسا میں بھی ہونی چاہیے انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں واقعی یہ بات تو ہے کہ بیٹا باپ جیسا ہونے چاہیے بیٹے کے اندر وہی صفات ہونی چاہیے جو کہ باپ کے اندر ہیں تو اللہ کے نبی نے پوچھا الس تم کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو موت نہیں آ سکتی جبکہ کہ عیسیٰ علی السلام کو تو موت آئے گی انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں ایسا تو ہے آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ اللہ رازق ہے اللہ ہر چیز کا محافظ ہے اللہ ہر چیز کا کم ہے قائم رکھنے والا کہنے لگے کہ ہاں ایسے ہی ہے تو آپ نے فرمایا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان میں سے کوئی صفت حاصل ہے کہ وہ ہر چیز کے محافظ ہوں ہر چیز کو ہر مخلوق کو رزق دینے والے ہوں ساری کائنات کے نگبان ہوں تو انہیں کہ ایسا نہیں ہے آپ نے پوچھا الس تم کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر بناتا ہے نہ اللہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ وہ پیدا ہوا انہیں تسلیم کیا ایسا تو ہے تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں جانتے کہ عیسیٰ علیہ صلاحت اسلام کا باقاعدہ حیرت مریم کو حمل ٹھہرا وہ پیدا ہوئے وہ کھاتے تھے وہ پیتے تھے ان کو غذا دی جاتی تھی انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہے تو آپ نے فرمایا کہ فقی فیقون خاضا کما ذا جب ان کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں لا جواب ہو کر خاموش ہو گئے آپ کے سوالات کا جواب نہ دے سکے یہ شان نزول بیان کیا گیا ابتدائی اسی آیات کا بلکہ اسی سے بھی زائد جو کہ نصارہ کے بارے میں عیسائیوں کے باطل عقائد کے بارے میں نازل ہوئی آغاز ہوا سورت کا فرمایا کہ علیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی نیم حروف مقات میں سے ہے یہ حروف، وہ حروف ہیں جن کے صحیح معنی اور جن کی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اقوال تو بہت سارے لیکن جن کے وہ اقوال ہیں انہوں نے بھی آخر میں یہی کہا کہ یہ ہم نے کہتو دیا لیکن اصل مراد اللہ ہی کو معلوم ہے اللہ لا الہ الا اللہ حج القیوم اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ولحج اللہ وہ ذات ہے جو زندہ جاوید رہے گا القیوم اور کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے عبادت کے لائق صرف اللہ ساری عبادتیں قلی عبادتیں اللہ کے لیے مالی عبادتیں اللہ کے لیے بدنی عبادتیں اللہ کے لیے قیام قعود رکو سجود صرف اللہ کے لیے کیونکہ پیدا کرنے والا وہی ہے مالک وہی ہے رزق دینے والا وہی ہے زندہ کرنے والا وہی ہے موت کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے ہر چیز میں تصرف اسی کا چلتا ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے نہ اس کی ابتدا نہ اس کی انتہا وہ قیوم ہے یعنی سب کا نگے بان کائنات کا نظام تھامنے والا زندگی اسی سے قائم ہے ارز و سما کا مالک وہی ہے لہذا عبادت صرف اسی کی نزل علی کل کتاب ابھی اسی اللہ نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے قطعیت کے ساتھ یقینیت کے ساتھ لما ابین یدئی یہ ایسی کتاب ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے قرآن اپنے سے پہلے نازل ہونے والی ہر آسمانی کتاب کی تصدیق کرتے ہیں اس لیے کہ جو بنیادی مضامین ہیں وہ ساری آسمانی کتابوں میں مشترک ہیں وہی کا مضمون نبالت کا مضمون ایمان بالآخرت کا مضمون اچھے اخلاق کا مضمون اللہ کی عبادت کا مضمون طہارت کا مضمون یہ مضمون ساری کتابوں میں مشترک طور پر پائے جاتے ہیں وہ انزلت بل انجیل اور اسی اللہ نے تورات کو نازل کیا اور انجیل کو نازل کیا عبرانی زبان میں تورات کا معنی ہے شریعت اور یہ پانچ کتابوں کا مجموعہ ہے ڈبلو جن کو پانچ اسفار کہا گیا اسفار صفر کی جمع کتاب کو کہتے ہیں پانچ کتابوں کا پانچ اسفار کا مجموعہ یعنی صفر تکوین خروج لاویین ادب تسنیت الشترا اسے عہد قدیم بھی کہتے ہیں اور عہد عتیق بھی کہتے ہیں تو کے اندر امبیا السلام کے قصے ہیں اور بنی اسرائیل سے بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے مسیح علی اسلام کے آنے سے پہلے وہ تو رات کے اندر ہے انجیل یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے تعلیم جدید یا بشارت اس کو عہد جدید بھی کہا جاتا ہے انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہے اور ان کی کچھ تعلیمات ہیں اور انجیلیں اس وقت جو عیسائیوں کے ہاں رائج ہیں وہ چار ہیں متی کی انجیل یوہنا کی انجیل مرکس کی انجیل اور لوکا کی انجیل یہ چار انجیلوں کا مجموعہ آج کل انجیل کہلاتا ہے یا اس کو عہد جدید کہا جاتا ہے اور ان دونوں کتابوں کو یعنی تو اور انجیل کو بائبل کہتے ہیں حضرت مسیح علی السلام کے کئی حواری ہیں ان کے اعمال اور ان کے خطوط بھی انجیل کا حصہ ہیں پولس کے خطوط پترس کے خطوط یوہنا اور یاقوب کے خطوط اور یوہنا کا خواب یہ سب انجیل کا حصہ ہیں اور انجیل کو جو کتابی شکل دی گئی یہ خود عیسائیوں کے بقول عیسائیۃ اس اسلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے تقریباً ایک سو سال بعد یا دو سو سال کے بعد اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں میں سے کسی کا دعوی یہ نہیں ہے کہ تورات اور انجیل لفظ بلفظ اللہ کا کلام ہے یہ تو کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن یہ دعویٰ انہوں نے کبھی نہیں کیا کہ اس کا ایک ایک لفظ یہ اللہ کا کلام ہے یہ دعوی الحمد صرف پوری دنیا میں مسلمانوں کا ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اللہ کا کلام ہے الحمد سے لے کر بناس تک اس میں ایک جملہ بھی انسانی نہیں ہے آپ تورات اور انجیل اٹھا کر دیکھیں اس میں یوں آئے گا علیہ اسلام نے یوں کہا مسیح علی السلام نے یوں کہا مسیح علی السلام کے حواریوں کے خطوط آئیں گے جیسا کہ آپ نے سنا پترس کے خطوط یونا کے خطوط یعقوب کے خطوط انجیل کا حصہ لیکن حضرت ابو بکر کے خطوط حضرت عمر کے خطوط حضرت عثمان کے خطوط حضرت علی کے خطبات اور تقریریں اور مواعظ اور خطوط وہ قرآن کا حصہ نہیں ہیں قرآن میں ایک لفظ بھی انسانی کلام کا نہیں ہے یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو وقف کی علامتیں لکھی جاتی ہیں کہیں جین کہیں پا اور کہیں مین تو ان کا خط جدا رکھا جاتا ہے تاکہ خط کے اعتبار سے بھی کسی کو یہ اشتبا نہ ہو کہ یہ قرآن کریم کا حصہ ہے نزل علی کل کتاب ابل حق آپ پر اس کتاب کو حق کے ساتھ قطعیت کے ساتھ نازل کیا <تصفح> یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی کتابوں میں بھلائی سچائی اور خیر کے جتنے بھی مضامین تھے وہ سارے کے سارے مضامین اللہ نے قرآن کریم میں جمع کر دیے ہیں قرآن ساری کتابوں کے حقیقی اصلی خدائی اور سچے علوم کو جمع کرنے والی کتاب ہے جیسے اللہ نے سارے انبیاء کے کمالات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیے اور نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف زمانے کے اعتبار سے خاتم النبیین نہیں ہیں بلکہ مراتب کے اعتبار سے بھی خاتم النبیین ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف وقت کے اعتبار سے آپ خاتمیت کے منصب پر فائز ہیں بلکہ جتنے بھی اعلی مقامات اور صاف کمالات اور مراکب ہو سکتے ہیں ان کے اعتبار سے بھی آپ خاتمیت کے اعلیٰ منصب پر قائم ہیں سارے کمالات آپ کی ذات پر ختم ہو گئے تو جیسے اللہ کے نبی سارے کمالات نبوت کے حامل اسی طریقے سے قرآن کریم یہ پہلی ساری کتابوں کے علوم کی جامع کتاب ہے محافظ کتاب ہے مصدق کتاب ہے محیمن کتاب ہے تو فرما کہ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اللہ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا غور کیجیے گا عام طور پر ایسا ہوا قرآن کریم میں کہ اللہ نے نزل نزل کا لفظ یہ قرآن کے لیے استعمال کیا عام طور پر اور انزلہ کا لفظ یہ دوسری کتابوں کے لیے استعمال کیا نزلہ قرآن کے لیے انزلہ دوسری کتابوں کے لیے ان دونوں میں فرق کیا ہے نزلہ کا معنی ہوتا ہے تدریجن آئستہ آئستہ نازل ہونا اور انزلہ کا معنی ہوتا ہے دفعت یک بارگی ایک ہی دفعہ میں نازل ہو جانا دوسری کتابیں یک بار دف اتن نازل ہوئی لیکن قرآن کریم کم و بیش تئیس سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا خود اللہ نے قرآن کریم میں اس کی حکمت بیان کی ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا لینو سب بھی تبھی فادک مرنا ترتیلا تاکہ اے میرے حبیب ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں جب کبھی آپ دل شکستہ ہوتے تھے حالات سے پریشان ہوتے تھے دشمنوں کی باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچتی تھی تو قرآن نازل ہوتا تھا تو دل پھر شاداب اور پُر بہار ہو جاتا تھا تو ہم نے اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو نازل کیا تیئیس سال کے عرصے میں اس لیے عام طور پر دوسری کتابوں کے لیے انزلہ اور قرآن کے لیے نزلہ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے اور ایک صاحب نے لکھا ایک مفسر نے لکھا ہو سکتا ہے کبھی یہ بات ثابت ہو جائے کہ نزلہ کا معنی ہے لفظ بلفظ نازل ہونے والی کتاب جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے اور انزلہ کا مانا کہیں سے یہ ثابت ہو جائے ہو سکتا ہے کہیں سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ کتاب جس کے لفظ لفظ کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے وہاں نزلہ اور یہاں انزلہ اور پھر یہ بھی دیکھیں قرآن کریم میں وہی کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ نازل ہونے کا لفظ نازل ہونے کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ وہ جو وہی کرنے والا ہے اس کا مقام اس نبی سے زیادہ جس پر وہی نازل ہوتی ہے نزلہ کتاب بالحق کتاب لما بین بینزل طورات اول انجیل اطورات اور انجیل کو نازل کیا اس سے پہلے الناس من قبل حد الناس اس سے پہلے نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں تورات اللہ کی کتاب ہے انجیل اللہ کی کتاب ہے یہ الگ بات ہے کہ ان میں تحریفات کی گئی ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تورات اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب انجیل اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا کہ الحمد مسلمان اس اعتبار سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ وسیع القلب ہیں وسیع الظرف ہیں وسیع النظر ہیں کہ مسلمان ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن دنیا کے بہت سے مذاہب کے ماننے والے تنگ دل ہیں تنگ نظر ہیں تنگ ظرف ہیں کہ وہ اپنے نبی کو تو مانتے ہیں اور ہمارے نبی کو گالیاں دیتے ہیں اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں ہماری کتابوں کو ٹھڈے مارتے ہیں مسلمان ایسا نہیں کر سکتا یہ مانتے ہوئے یہ جانتے ہوئے کہ تورات میں تحریف انجیل میں انسانی کلام کی امیزش مسلمان یہ جانتا ہے لیکن اس کے باوجود تورات اور انجیل کی توہین نہیں کر سکتا تو اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے یہ کتابیں نازل ہو چکی انزل فرقان اور اللہ نے یہ فرقان اتارا فرقان فرقان کس کو کہتے ہیں فرق کرنے والی چیز قرآن فرقان ہے حق اور باطل میں سچ اور جھوٹ میں اصل اور نقل میں فرق کرنے والی کتاب ہے قرآن تورات بھی آئی انجیل بھی آئی زبور بھی آئی صحیفے بھی آئے اور اب جب ان میں امیزش ہو گئی انسانی کلام کی تحریفات ہو گئی تو اب ضرورت تھی ایک ایسی کتاب کی جو فرق کر سکے اور بتا سکے کہ کیا اللہ کا کلام ہے اور کیا اللہ کا کلام نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اب یہ قرآن ہے فرق کرنے والی کتاب یوں سے کہ اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے پہلی کتاب نازل ہوئی پھر اس کے بعد دوسرا ایڈیشن تیسرا ایڈیشن چوتھا ایڈیشن ایڈیشن پر ایڈیشن نازل ہوتے رہے آسمان کی طرف سے قرآن کتاب ہدایت کا آخری ایڈیشن ہے اس کے بعد اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ان الدین کفروی آیات اللہ لہم عزاب الشدید بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں لہم عذاب شدید انہیں سخت سزا ملے گی عزیزام اور اللہ سب پر غالب ہے اور برائی کا بدلہ لینے والا ہے چونکہ سورہ علیہ عمران کا جو اصل موضوع ہے وہ مسیحیت کے باطل عقائد اور نظریات کی تردید ہے اس لیے اس میں عموماً اللہ کی صفات بھی ایسی لائی گئی ہیں کہ جن صفات کے سننے سے مسیحیت کے غلط نظریات کی تردید ہوتی ہے مثلاً یہاں دو سفتیں لائیں اللہ عزیز ہے وہ ہر چیز پر غالب اس پر طاقتوں کی انتہا ہو جاتی ہے وہ عزیز ہے کمزور نہیں ہے جبکہ ہمارے مسیحی بھائیوں نے جسے خدا کہا جسے خدا کا بیٹا کہا وہ اتنا کمزور ثابت ہوا کہ مسیحیوں کے بقول اسے چند انسانوں نے پکڑ کر سولی پر لٹکا دیا ہمارا خدا اتنا کمزور نہیں ہے کہ اسے انسان سلیب دے سکے وہ عزیز ہے اس پر طاقتوں کی انتہا ہوتی ہے سب مغلوب ہیں وہ غالب ہے دوسری صفت ظلم وہ برائی کا بدلہ لے کر رہتا ہے بے شک وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے لیکن وہ عدل کرنے والا بھی ہے اور جب عدل کیا جائے گا تو عدل میں صرف جزا ہی نہیں ہوتی عدل میں سزا بھی ہوتی ہے عدل میں صرف انعام ہی نہیں ہوتا عدل میں عذاب بھی ہوتا ہے مسیحیوں نے تو ایسے کو خدا مانا حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کو خدا مانا اور یوں کہہ دیا کہ انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا اور وہ اپنے ہر ماننے والے کے لیے کفارہ بن گئے جس نے مان لیا وہ شرابی ہے وہ زانی ہے وہ قاتل ہے وہ ظالم ہے وہ لٹیرا ہے وہ انسانیت کا خون کرنے والا ہے وہ کروڑوں پر ایٹم بم برسانے والا ہے وہ افغانستان عراق فلسطین لبنان میں خون کی ہولی کھیلنے والا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اس کی بخشش ہوگی کیوں ہوگی وہ جہنم میں نہیں جا سکتا کیوں کیوں نہیں جا سکتا اس لیے کہ وہ مسیح علی اسلام کو مانتا ہے اور مسیح علیہ اسلام اپنے سارے ماننے والوں کے لیے کفارہ بن گئے کفارے کا عقیدہ عقل کے خلاف نقل کے خلاف انسانی قانون کے خلاف معاشرت کے خلاف اخلاق کے خلاف لیکن مانتے ہیں مسیحی حضرات اس عقیدے کو مانتے ہیں کفارے کا عقیدہ لیکن مسلمانوں کا خدا ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے کوئی کرتا رہے اس کو سزا نہ دی جا سکے وہ ضنتی ہے وہ برائی کا بدلہ لے کر رہے گا فمن عمل مسکال ذرات عمل مسکال ذرا رائی کے دانے کے برابر بھی برائی ہوگی تو انسان اس کو دیکھے گا ان اللہ یکفا علیہ شی انف بے شک اللہ پر کوئی چیز آسمانوں کی اور زمین کی مخفی نہیں ہے